ائی یو کمرا الخو قب اللہ دین قبغل کل <بارحا> جو تارہ ٹوٹا تھا اس کو کس نے دیکھا تھا عام طور پر آدمی باہر جب ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے تاروں کو کئی مقصد کے لیے بنایا ہے بعض تارے تو ایسے ہیں دنیا من زینت جانب و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 تاروں کے ذریعے سے مارے جاتے ہیں اور وہ جل جاتے اور بعض جو بچ نکلتے ہیں لا کر کے ایک سچ انہوں نے میں سو جھوٹ ملا کر کو دیتے ہیں اور کاہینوں پاس ڈالتے ہیں کاہن لوگ وہی باتیں میں سچ, سچ میں جھوٹ ملا کے ہزار جھوٹ کے کو جو کو پوجنے والے ہیں شیتانوں کو شیتان کو ہیں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 اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا اے اے معاملہ ایسا ہے ہمارے پاس یہ مقدمہ ہے کیا ہمارا نتیجہ کیا ہونے والا ہے یا ہماری فلاں چیز گم ہوگی یہ کیا ہوگا ہمارے بچے کی شادی کیا ہے بچی یہ شادی مبارک ہوگی یا نہیں یعنی جس طرح ہندوؤں کے طریقہ ہے کہ وہ ساتھ لیتے ہیں وہ ساتھ, ساتھ, ساتھ لیتے ہیں ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پنڈوا یا پنڈت کے پاس آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ میں فلاں مہینے میں اپنی بچی کی یا بچے کی شادی کرنا چاہتا ہوں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 اما کفراسلان والا شیاتین کفر ومونا روت وماروت وایو المان حت یا تقفر المونا مایو فرق بین المر زی حقیقت یہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے دو دوستوں میں دشمنی اور دو دشمنوں میں دوستی بھی کراتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اسی طرح یو فرقون ابھی بین المرے علما فرقون ابھی بہن المرے ہی عورت اور شوہر, شوہر اور مرد بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالتے ہیں تفریق ڈالتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے کی طاقت ان کو دی ہے جیسا کہ اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون بنایا ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی رب بفاظرنی ارائیوں میں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 اور جب اذان قامت ختم ہوتی تو آ جاتا ہے حد کا یک تو ربائن المرائے آدمی کے درمیان اور اس کے نمز دل کے درمیان خطرات اور وسواس ڈالتا ہے نماز کے درمیان اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلاد شروع کرتے تھے تو آپ کا قرآد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب ہر حالت میں شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے بہر وہ کہتے ہیں حضرت سعید نے جوبیر کہ تم میں سے کسی نے وہ تارہ دیکھا تھا جو رات میں ٹوٹا تھا حسین عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جی ہاں میں نے دیکھا تھا فقل تو آنا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 کہ نہیں بھائی ام آن نیلم اکنفی صلاح دن میں تحجد کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا لیکن مجھے ڈنک بچھو نے ڈنک مار دیا تھا ولاکن نیلو دیو کو کال فما سنا حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں حسین بن بنظرعد الرحمان سے کہ تمہیں بچھو نے ڈنک مار دیا تھا تو کیا کیا تم نے کل ارتقیتو تو میں نے کہا کہ میں نے جھاڑ پھونک کیا کال فما ہم الکا تم نے یہ چیز یہ کام کس وجہ سے کیا کیوں کیا کل تو حدیث ان حدسنا وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عامر بن سراہیل نے مجھ سے بیان کیا حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں ماں حدت کون سی وہ حدیث ہے کل تو میں نے کہا حدتنا ان برعیدہ بن حضرت صابی نے ہم سے برعیدہ بن حسین پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے انہوں نے بیان کیا کہ کی ان قال لا رقیت اللہ منا او ہما حضرت بريدہ بن وسيف کہتے ہیں کہ لا رقيت جھاڑ پھونك نہیں ہونا ہے یا نہیں کرنا ہے اللہ من آئین او ہما سوائے نظر بد سے یا کسی جانور کے ڈنک مار دینے سے حال قد احسن من انتہا علامہ سميا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جھاڑ پھونك صرف صرف جو ايسے سے کیا۔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 مجھ سے حضرت سعید مل کہتے ہیں کہ تم سے تو برعیدہ بسین نے یہ بیان کیا اور مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے یہ بیان کرتے ہیں اور عزت علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے پورے تمام امبیا کی امتیں پیش کی گئیں پیش کی گئی کس حالت میں حقیقت یا اس کی تمصیل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 کچھ آدمی ہے تھوڑی سی جماعت ہے رحت کہتے ہیں نو سے تین سے لے کر کے نو کے درمیان کی عدد کے لوگوں کو جیسے کہتے ہیں جماعت اور رحت اور قوم ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے تو راہت کہتے ہیں تین سے لے کر کے یعنی ایک سے لے کر کے نو تک کو وہ راہت کہتے ہیں تو کہتے ہیں ای تو نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایک نبی ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 9 آدمی ہیں اور اللہ کی قدرت آپ خود دیکھیں حضرت علیہ السلام ساڑھے نو سو سال الفسنت اللہ خمسین عامہ اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن ماہ آمان ماہ اللہ کلیل ان کے قوم میں بہت تھوڑے ایمان لائے وہی جن کو کشتی نے اٹھایا کشتی کتنی بڑی رہی ہوگی بہرحال تو یہ نبیوں کا یہ کی امتوں کا یہ بیان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا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 اس کو بتائے اس کو سنائے ایک کے بعد دوسرا آئے گا دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن اللہ کا رج الم من خیر اللہ صرف ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے تو بہت سی سرخ اونٹنیوں سے تمہارے لیے وہ اچھی چیز ہے تو یہاں دیکھیے نبی جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے حضرت جبری علیہ السلام کی ان کو مدد ملتی ہے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 کل حکمرائن اور کل رہی تھی ہر ایک فرد چرواہا ہے اور اپنے ماتحت مویشی کے بارے میں اللہ کے یہاں اس سے پوچھا جائے گا کلکم مصول رہی تھی جس طرح ایک چرواہا بکریوں کے بارے میں اگر اس کی بکری کسی کی کھیت میں روچ دے کسی کی کھیت کو بیکار کر دے کسی کی کھیت کو چر لے تو بکریوں کو نہیں ماریں گے لوگ لوگ چرواہے سے پوچھیں گے اسی طرح اللہ رب العزت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 کہ نبی ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نو آدمی ہیں کتنی مدت تک رہے ہوں گے اپنی قوم میں اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں نبیوں کو قتل بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کلام پارک میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے تو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے کو آدمی تعداد کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو انفرادی طور پر اجتماعی طور پر جہاں بھی موقع ملے ان کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے فراہم تو نبی اما حرت اور نبی اما عرت رجل دیکھیے کچھ ایسے بھی نبی تھے کہ ان کے ساتھ صرف ایک یا دو آدمی تھے پوری زندگی جو انہوں نے دعوت و تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی نبوت کو لوگوں تک اور رسالت کو لوگوں تک پہنچایا تو اللہ تعالی نے کی قدرت سے صرف دو آدمی یا ایک آدمی ان پر ایمان لائے یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے بلکہ اس کے ذریعے سے ہمیں چاہیے کہ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 بہت بڑی ایک جماعت پیش کی گئی فضن تو ان ہم امتی تو مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں فقیل علی تو مجھ سے کہا گیا فرشتوں نے کہا فرشتے نے کہا ہاد مقوم یہ حضرت موسا علیہ السلام ہے اور ان کی یہ قوم ہے وہ فنظر تو فیدہ سواد ناویم پھر میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک بہت بڑی اور جماعت آئی فقیل علی ہاد ہی امت اے پیار رسول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 وقالآ نے کہا الحم الدین صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالی نے جن کو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائی وکال آباد احمد بادلوں نے کہا نہیں شاید وہ لوگ ہوں گے جن کی ولادت یا پیدائش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 وضا کرشیا اس قسم کی اور دوسری چیزیں بھی انہوں نے ذکر کی فخر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کے پاس آئے پخبرو ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے اللہ کے رسول کون لوگ ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ علیہ خون وہ جو ستر ہزار جو بغیر حساب اور عذاب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرتے جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں ضرورت کے وقت وہ لائق اور نہ جسم کو داغتے ہیں کئی جس کو کہتے ہیں داغنا جسم کو یہ ایک علاج کا پرانے زمانے سے علاج کا ایک طریقہ رہا ہے اور علماء علم طب میں یہ کہا گیا ہے اس کو لوگ بعد لوگ حدیث کہتے ہیں کہ یہ پیرے رسول کی حدیث <تصفيق> آخرت دوائی الکئی جب کوئی دوا کامیاب نہ ہو تو کئی داغ کر کے علاج کیا جائے اس سے شفا ہوتا ہے آخر آخرت دوا اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے آدمی کو جسم جلایا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو آخری پائنٹ پر رکھنا چاہیے اس سے آسان دوا ہو تو پہلے اس کو استعمال کرنا چاہیے تو یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک کرتے یا کراتے ہیں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 فقام شاہ ابن محسن ایک صحابی تھے اسی درمیان وہ کھڑے ہوئے اچانک وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول خود اللہ آئیے جال نمن ہوں اے پیارے رسول اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ستر ہزار لوگوں میں سے کر دے کہ اس چیزوں پر عمل کرو اور جنت میں بغیر حساب اور عذاب اور کتاب کے داخل ہو جاؤں تو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما انت ہوں بہت بڑی سعادت تم کو ملی دیکھیے یہ مبشرین مل ہے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 تم جنت کے حقدار ہو تم جنتیوں میں سے ہو ان ستر میں سے تم مقام اور آخر پھر ایک دوسرے آدمی بھی کھڑے ہوئے صحابہ کرام نیکی اور بھلائی کی چیزوں میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے اور بڑھنے والے تھے کیوں نہ کریں ایسے انہوں نے کھڑے ہوئے کہتے ہیں اللہ, رب اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے آئیے جاللہ عم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آ کا بے تم سے آگے نکل گئے اور اب یہ دروازہ بند ہے تو اللہ کی کے حکم سے بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں توحید کی تحقیق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی بدفالی پر عمل نہ کرے بدفالی کو اپنے ذہن میں لائے نہ اور اس پر عمل نہ کرے اگر اس نے عمل کیا تو یقیناً گویا اللہ پر تو پل اس نے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 اور ان کاہنوں کے پاس پوچھتے ہیں کہ کی کیا ہمارا یہ دن آج کا مبارک رہے گا ہماری یہ شادی مبارک رہے گی یہ سب چیزیں ان تطیر میں ہے یعنی بدفاریوں میں ہے اور یہ اللہ پر توقل کے خلاف ہیں اس وجہ سے مسلمان کا یہ سیوا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تحقیق توحید کا ایک یہ بھی ہے کہ رقیہ بھی نہ لیں یعنی جھاڑ پھو اگر رقیہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وہ قرآن اور صحیح احادیث کی روح رس کے رکیے کو مترا جھاڑ پھونکنا یہ رقیہ ہے آپ پڑھ کر کے الحمد پڑھیں یہ رقیہ ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض اصحاب کہیں جا رہے تھے اچانک ان کو بھوک لگی ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی بعض قبیلوں کے, ساتھ کے پاس سے گزرے تو ان سے ان کو انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا پا ابو یہ ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا ضرورت تھی ان کو بارہ اچانک ایسا ہوا کہ ان کے کسی آدمی کو بچھو نے ڈنک مار دیا یا سامنے ڈنک مار دیا دوڑے دوڑے آئے اور کہتے ہیں اے آم ہلفی را کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمارے اس ڈنک گزیدہ یا ڈنک مارے ہوئے آدمی کا جھاڑ پھونک کرے کہتے ہیں ہاں لے کے آؤ لیکن ہم اس شرط سے کریں گے کہ ہمیں کچھ دو تم تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں چند بکریاں دیں گے یہ طے کر لیا اس کے بعد انہوں نے جھاڑ پھونک کیا کس چیز سے الحمد للہ رب العالمی سور فاتحا سے جھاڑ پھونک کیا اور اس کا طریقہ جیسا کہ حدیثری میں آیا کہ اس کو پھونک کر کے پڑھ کر کے آدمی اس کے منہ پر یا جسم پر پھونکے ایسا پھونکے کہ اس کے ساتھ کچھ تھوک کا بھی اثر جائے تفس ہو اس کے نفس ہو یعنی اس کے ساتھ تھوک کا کچھ حصہ جائے اس سے اللہ رب ال عزت کی قدرت سے بہت اثر ہوتا ہے قرآن کریم سے مل کر کے یہ خوب جو ہے مبارک ہوتا ہے آدمی کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ گندی چیز ہے یا اس سے گھن آتی ہے نہیں ایسے آدمی جو, جو کلام پاک کے ذریعے سے اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ چیز انشاءاللہ اللہ خلاف توقل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اگر کوئی شخص کچھ ایسا جھاڑ پھونک کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قسم کے رقیہ کو بھی کی بھی اجازت دی ہے معلوم یقن شرکن جب تک اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو آردو علیہ رقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جھاڑ پھونک کو تم ہمارے سامنے پیش کرو اور وہ ہر وہ جھاڑ پھونک صحیح ہے یا وہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے رقیہ میں وہ صحیح ہے